باللہ السلام علیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفیه ونفیه لیسا الجرہ قبل المسلس والمغرب ولیکن الجرہ من آمن بالله واليوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین وآت المال على خبه ذب القربہ والیتامہ والمساقین وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآت الزكاة والموكون بعهدهم إذا عحدوا والصابرين في البعثاء والضراء وحين البعث أولئك الذين اتحدثوا وأولئك هم المستقون لئی سل برہ انت ولو وجوہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو خیروں مشرق کی طرف اور مغرد کی طرف والا من مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ لیکن نیکی اس کی ہے جو اللہ پر اور آخرت والے دن پر اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لایا وہ آصل مالا فبی اور مال سے محبت کے باوجود اس نے وہ مال دیا زبیل قربا قریبی رشتہ داروں کو ور یتیموں کو ولمساکین اور مسکینوں کو وبن صبین اور مسافروں کو وسقائل اور سوال کرنے والوں کو وقر رقاب اور گردنوں غلاموں کو چھوڑانے میں واقام الصلاۃ وا ات الزکاۃ خدا کی والموفون بعہدہم اذا عہدو اور جب وہ وعدہ کریں تو اپنے وعدہ کو پورا کرنے والے ہیں وقت قابرینا فی البسائی و الدرائی وحین البث اور بالخصوص وہ صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت اولا اکلینہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا وہ اولا اکم المدخ اور یہی لوگ متقی پرہیزگار ہیں بچنے والے ہیں قبلہ کے تبدیل ہونے کے بعد ایک تشویش تھی لاحق کچھ مسلمانوں کو بھی ہا کچھ اہل کتاب کو بھی تو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اس کا اضالہ فرمایا ہے کہ مشرق کی طرف منہ کرنا یا مغرب کی طرف منہ کرنا نماز ادا کرنے کے لیے یہ فی نفسی ہی ذاتی طور پر کوئی نکی نہیں جب اللہ تعالیٰ کا حکم ساتھ شامل نہ ہو تو کوئی بھی جہت کوئی بھی سمت مشرق ہو مغرب ہو شمال ہو جنوب ہو کوئی مقدس ہو بہ نہیں ہے ہاں اللہ تعالیٰ کا جب حکم آئے گا کہ اس طرف منہ کر لو تو جس طرف منہ کرنے کا حکم اللہ سبحانہ ہوا تھا دیں اس طرف منہ کرنا نیکی بن جائے گا اللہ نے کہا مشرق کی طرف منہ کر لو تو مشرق کی طرف منہ کرنا ثواب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ مشرق کے بجائے مغرب کی طرف منہ کر لو مغرب کی طرف منہ کرنا ثواب ہو جائے گا تو ثواب اور نیکی اللہ رب العالمین کی اطاعت اور خرمہ برداری میں ہے کسی جہد کسی سمت کو منہ کرنے میں یہ نیکی نہیں ملا عل وجوہ کم قیب المشرق اب مشرق اور مغرب کی طرف ہوں پھیرو اس میں کوئی نیکی نہیں بلکہ نیکی اس کی ہے من عامہ باللہ جو اللہ پر ایمان لے آیا اللہ تعالی پر ایمان لانا یہ نیکی ہے اللہ کی ماننا کرنا اللہ, کرنا اللہ کی فرما برداری کرنا ایمان باللہ ہی اللہ رب العالمین پر ایمان لانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد قیث سے پوچھا جب ان کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کچھ عرصہ تک انہوں نے قیام کیا کچھ دن رہے پھر واپس جانے لگے تو انہیں حکم دیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور پوچھا ان سے کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے حل تجرو بل ایمان باللہ وحدہ چاہے تو کہنے لگے اللہ رسولوں کو اعلم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو نشرم نے پھر انہیں بتایا پر اللہ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے فرمایا اللہ پر ایمان لانے کا معنی ہے کہ تم اللہ کی توحید کی گواہی دو میری نبوت اور رسالت کی گواہی دو نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو رمضان کے روزے رکھو کرو یہ ہے اللہ وحدہو پر ایمان اللہ سبحانہ بھا پر ایمان لانا یہ نیکی ہے مشرق یا مغرب کی طرف محض منہ کر لینا اس میں کوئی نیکی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلا تعانہ وسط والا قبل تانہ و اقالا زبی جو ہماری نماز جیسی نماز پڑھے ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے منہ کرے ہمارا زبیہ کھائے من آنا بلا ہی ول یو اور آخرت والے دن پر ایمان ہو یعنی قیامت والے دن پر اور قیامت کے دن کے اندر جو چیزیں ہیں حشر لوگوں کا اکٹھا ہونا جمع ہونا اللہ سبحانہ ہوا کا حساب کتاب لینا میزان ترازوں کا لگنا لوگوں کے اعمال کا تولا جانا پھر جنت اور جہنم اور جنت اور جہنم کے بارے میں جو دیگر فروعات ہیں ان ساری چیزوں پر ایمان یہ یوم آخرت پر ایمان میں شامل ہے ولملائی اور فرشتوں پر ایمان لائے یعنی فرشتوں کے بارے میں یقین رکھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جس قدر معلومات اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے وحی کے ذریعے دی ہے فرشتوں کے بارے میں اس پر ایمان یقین رکھے کہ فرشتے اللہ نے یہ یہ کام کرنے کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں اور اللہ کے حکم سے وہ یہ کام کرتے ہیں اللہ کے متی فرما بردار ہیں لا یاسون اللہ, اللہ معرون وہ اللہ کی نا فرمانی نہیں کرتے جو انہیں کہا جاتا ہے سر گزرتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اللہ کی بیٹیاں نہیں جس طرح کے مشرف کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں والکتابی کتاب پر ایمان لائے کتاب قرآن مجید قرآن حمید یہ نیکی ہے والنبیین اور نبیوں پر ایمان لائے انبیاء اللہ سبحانہ وتعالی نے جتنے بھی بھیجے ہیں اول تا آخر سب کے نبی اور رسول ہونے پر یقین رکھے وآت المال على حبیہ ذو القربا والیتاما والمساقین وابن السبیل والسائرین وکرقاب اور مال خرچ کرے مال سے بندے کو محبت ہے لیکن محبت کے باوجود وہ مال اپنا دے قریبی رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو مسافروں کو سوال کرنے والوں کو غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے مال خرچ کرے زبیل قربا قریبی رشتہ دار قریب قریب کے جو ہوتے ہیں ان پر مال خرچ کرنا یہ بھی اس ہے نیکی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر معروف صدقہ ہے ہر نیکی صدقہ ہے ہر نفا ہر خرچہ جو انسان کرتا ہے اگر اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں ہو تو وہ صدقہ ہے فرمایا حت اللقمہ لقمہ کا سر فروہ حتہ کہ وہ لقمہ جو تو اپنی بیوی بی کے منہ میں ڈالتا ہے وہ بھی صدقہ ہے تو یہ مال خرچ کرنا قریبی رشتہ داروں پر اپنی ذات پر اپنے اہل و عیال پر والدین پر بہن بھائیوں پر آل اولاد پر اور اسی طرح قریب کے جو دیگر رشتہ دار ہیں ان پر مار خرچ کریں ول یا یتیموں کو دے یتیم اس کو کہتے ہیں جو تو ہو جائے بلوگت کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یتما واڈا اختلام ہے احتلام کے بعد بلوگت کے بعد یتیمی نہیں پھر وہ یتیموں کی فہرست سے نکل جاتا ہے جب بندہ بالغ ہو جائے اور یدامہ کو یتیموں کو مال دینے کا مقصد کہ ان کی جو زندگی ہے روزگار گزر بسر ان کا وہ اچھے طریقے سے پورا ہو کئی یتیم بڑے امیر ہوتے ہیں محض یتیم ہونے کی وجہ سے ان کو صدقہ نہیں دینا بلکہ ان کی حیثیت دیکھ کر کہ وہ مساکین ہیں یتیم تو پھر دیگر مسکینوں کے مقابلے میں ان کا زیادہ حق ہے پہلے اللہ تعالی نے قریبی رشتے داروں کا ذکر کیا کہ قوربا میں قریبی رشتے داروں میں جو آپ کے ماتحت ہیں ان پر خرچ کریں جو ماتحت نہیں ہیں جن کا خرچہ آپ کے ذمے نہیں لیکن آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیم کا خصوصی طور پر ذکر کیا اس کے بعد فرمایا ول اور عمومی طور پر جتنے بھی مساکین ہیں قریبی رشتہ داروں کے یتیموں کے علاوہ سب مساکین وبن صبیری اور مسافر مسافر کی پہلے وضاحت تھی کہ ایسا مسافر جس کے پاس سے زیادہ راہ مت مثال کے طور پر ختم ہو جاتا ہے سفر کے دوران یا گم ہو جاتا ہے جیسے جیب کٹ گئی چوری ہو گئی تو اب وہ سفر کے دوران آپ کہیں بھی صدقہ زکات کا مال دیا جا سکتا ہے صدقات اس کو دیے جائیں تاکہ وہ اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھ سکے کسی منزل تک پہنچے اس کو کھلایا پلایا جائے وہ سائلین اور سوال کرنے والے جو مانگنے والے جن کو عام طور پہ فقیر کہا جاتا ہے و فرقاب غلام ان کو آزاد کرنا رہائی دلانا اسلام نے بڑی ترغیب دی ہے غلاموں کی آزادی کے حوالے سے اور غلامی کو ختم کیا ہے دین اسلام نے لیکن یک دم ختم نہیں کیا ترغیب دے دے کر ہی ختم کیا ہے کہ غلامی کا جو سلسلہ ہے انسانوں کو غلام بنانے والا وہ کسی نہ کسی طریقے سے کام ہو جائے صدقات سے بھی غلاموں کو آزاد کروانے کا حکم دیا اسی طرح کفارات کفارات کفارے ان میں بھی بار بار کفارات میں بھی غلاموں کی رہائی اور آزادی کا اللہ سبحانہ نے وہ نے ذکر کیا کہ پہلے نمبر پر غلام آزاد کرے نہیں کر سکتا تو پھر یہ کرے نہیں کر سکتا تو پھر یہ کرے تو غلاموں کو آزاد کرنا صدقے کے بعد سے وہ اقامس پلا تھا وہ آت اور نماز قائم کی زکات ادا کی نماز قائم کرے مطلب پانچ وقت با جماعت صفے درست کر کے سنت کے مطابق ارکان کی تعدیر کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سکون سے وہ نماز ادا کرے وہ آت زکات اور زکوٰۃ ادا نے عمومی صدقے کا ذکر کیا اس کے بعد پھر زکوٰۃ کا ذکر کر دیا یہ اثر میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کے زک کے علاوہ فرضی صدقات زکات فطرانہ عشر اس کے علاوہ بھی بندے کو خرچ کرتے رہنا چاہیے اللہ کے نام کا صدقہ زکات فطرانہ عشر یعنی فرضی صدقے کے علاوہ نفلی صدقہ خیرات بھی بندے کو کرتے رہنا چاہیے عام طور پہ لوگ اس کو بھول جاتے ہیں بس کام پورا ہو گیا پھر سال بھر چھٹی نہیں زکوت ادا کرنے کے بعد بھی سلسلہ جاری اور ساری رہے زکات تو فرض تھی لازم اس فرض اور لازم صدقے کے علاوہ نفلی طور پر بھی بندہ صدقات دے اور صدقات دینے کس کو ہیں ان کا نام اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے چند لوگوں کا انہیں صدقات دے اور اس کے علاوہ پھر زکات بھی ادا کرے ولبو پونما وعدے کی پاس داری کریں۔ وعدہ وفا کرے غدر نہ کرے وعدہ نہ چھوڑے وہ سوابری نہ عبدر راہ اور خصوصی طور پہ تنگ دستی میں تکلیف میں وحین عین اور جنگوں میں صبر کا مظاہرہ کرنے والے ہوں تنگی تکلیف میں وسافات مندہ وہ صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے وہ ایک عورت وہ بڑی جدہ فضا کر رہی تھی کسی کی مرگ پہ اپنے کریبی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا کہتی ہے جا جا کے اپنا کام کاج جس پہ بیتی ہے اس کو پتا ہے بعد میں کسی نے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تجھے منع کرنے والے رکھنے والے پھر وہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرنے کے لیے کہ مجھے پتا نہیں چلا تھا آپ نے ایسے کہا چلو آپ نے کہا تو میں صبر کرتی ہوں فرمایا انما صبر اور ان کا صبر وہ ہوتا ہے جو پہلی چوٹ پر ہو چوٹ لگتے ہی انسان جو صبر کرتا ہے اصل صبر وہ ہے رو ہو کے تو آخر سامنے صبر ہی کرنا ہے شور شرابہ مچا کے جزا فدا پھر اکیر میں سڈا تے صبر ہی ہے یہ کوئی صبر نہیں صبر یعنی جب بندے کو تکلیف اور مصیبت پہنچے اس وقت وہ صبر سے کام لے آپے سے باہر نہ ہو جائے تمرستی میں صبر کرے تکلیفوں میں صبر کرے اور جنگوں میں لڑائی میں صبر کا مظاہرہ کرے اولا دینا سادا یہ لوگ ہیں سچے اور یہی بچنے والے ہیں اللہ کے عذاب سے آفر کے عذاب سے متقی ہیں پرہیزگار یہی لوگ ہیں یا علیکم فی یادین اے وطیبہ ایمان الفر بال آزاد کے بدلے آزاد والعبد العبد اور غلام غلام کے بدلے ول انسا اور عورت عورت کے بدلے سمن اللہ صحیح ان تو جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز معاف کر دی جائے فتی بالمعروف معروف تو پیروی کرنی ہے معروف طریقے سے وہ آدابان اور اس کی طرف ادائیگی کرنی ہے اچھائی کے ساتھ لالی کا تقسیف عمر ربی کمبارحما یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے تقریف اور رحمت ہے فَلَهُ اجاد العلیم تو جس نے اس کے بعد جاتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے آئے کہ اگر عورت قتل ہو تو اس کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے چاہے قتل کرنے والا مرد ہی کیوں نہ ہو عام طور پہ کچھ لوگ اس سے یہ سمجھ لیتے ہیں لیکن یہ مانا مفہوم نہیں ہے مقصود یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہے عورت اگر قاتل ہے تو پھر عورت کے بدلے کسی مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا عورت کو ہی قتل کیا جائے گا قاتل ہو تو پھر بھی مرد کو ہی قتل کیا جائے گا جو قاتل ہے اسے ہی قتل کیا جائے گا قتل کرنے والا غلام ہے اس نے کسی آزاد کو قتل کر دیا تو یہ نہیں کہ آزاد کی قیمت زیادہ غلام کی کم ہوتی ہے لہذا غلام کے بدلے کسی آزاد کو قتل کیا جائے ایسا نہیں ہوگا بلکہ جو قاتل ہے غلام ہے تو غلام کو قتل کیا جائے گا آزاد قاتل ہے آزاد نے اگر غلام کو قتل کیا تو قتل آزاد کو ہی دیا جائے گا یہ طریقہ کار ہے وہ دوڑ جہلیت میں لوگ ایسے کرتے تھے کہ اگر کسی غلام نے آزاد آدمی کو قتل کر دیا تو جس قبیلے کا آزاد آدمی قتل ہوتا وہ قاتل کے قاتل کے قبیلے سے آزاد آدمی کو قتل کرتے کہتے قاتل غلام ہے ہمارا آزاد آدمی قتل ہوا ہے ہم اس کے بدلے غلام سے پساس کیوں لیں اور بھوکار پھر کئی کئی آزاد بندوں کو ایک کے بدلے قتل کر لیتے تو اللہ سبحانہ میں ہوا تھا اعلیٰ نے اس سے منا کیا ہے جو قاتل ہے اسی قتل کیا جائے یہ ہے اساص درست بدلہ بدلا پمن روپی اللہ حکیم شعید فتح وافی واؤں ویس دام اب قطر کے بدلے قطر کے علاوہ یہ دوسرا طریقہ ہے دیت کا کہ دیت دے دی جائے پہلے اساس ہی لازم تھا اللہ سبحان تعالی نے اساس کے ساتھ ساتھ دیت بھی اس کی بھی اجازت دے دی کہ دیت لے کر بھی خون بہار دے کر بھی قاطر بچ سکتا ہے اور اس کا اختیار دیا مقتول کے غورا ساک کہ مقتول کے غورا وہ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ دیت لینی ہے یا قصاص ہی لینا ہے اور دیت بھی پوری لینی ہے یا ادھوری لینی ہے یہ مقتول کے واسعہ جو ہیں مقتول کے جو اولیاء ہیں عصابات یہ ان کی ذمہ داری ہے یہ کام تو اگر کوئی معاف کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے فصل کے بدلے قتل نہیں کرتے چلو دیت دے دو تو پھر فتح باہم بل اچھے طریقے سے پیروی کرنی ہے وہ آداب ملے ہی بےحسان اور دیت اچھے انداز میں اچھے طریقے سے ادا بھی کرنی ہے اور اللہ نے کہا ہے اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز معاف کر دی گئی سمجھایا ہے کہ چلو اس سے قتل ہو ہی گیا لیکن قاتل ہے بھی تمہارا مسلمان بھائی قاتل ہونے کے باوجود ہے مسلمان ہی اور وہ تمہارا اسلامی بھائی ہے اسے کچھ معاف کر دو اس پر کچھ رعایت کرو کا من کا یہ ربیت رب کی طرف سے تختیف ہے رحما اور رحمت ہے دا طلح اذاب تو جو اس کے بعد جاتی کرے دیت لے لے اور دیت لینے کے بعد پھر قاتل کے اوپر چڑھائی کر دے تو یہ بہت عذاب ہے بالا کم فلقافی حیات اور تمہارے لیے کساس میں زندگی ہے اے نقل مندو لکھن تون تاکہ تم بچ جاؤ کساس کے اندر زندگی قتل کے بدلے اگر قتل کیا جائے تو اس میں زندگی ہے قاطر کو بھی قتل کر دو ایک بندہ پہلے مرا ہے جو مارنے والا اس کو بھی مار دو اس میں زندگی ہے اب کاتر کی زندگی تو ختم ہو گئی لیکن اس کے معاشرے میں امن ہو جائے گا قتل و حارت رک جائے گی سعودی عرب میں موجودہ نظام یہی اتحاد والا ہے بے مثال امن ہے وہاں پہ, پہ پوری دنیا میں اتنا نہیں اتنا وہاں پہ ہے وجہ یہی حدود اللہ کا نفاذ ہے قتل کے بدلے قتل کیا جاتا ہے قتل ہوتے ہی نہیں بہت کم یہ بھی گزشتہ دنوں میں وہ ایک شہزادہ تھا اس نے کسی آدمی کو قتل کیا مقتول کے برا نے کساخ پر ہی زور دیا دیت لینے پہ رابطی نہیں کساسن اس کو قتل ہی کیا گیا چاہے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا یہ ایک نمونہ اور مثال ہے اور جہاں پہ قتل کے بدلے پتا ہو قاتل کو کہ میں نے قتل ہو جانا ہے کون وہاں جان بوجھ کے کسی کو قتل کرے گا تمہارے لیے اقتصاص میں زندگی ہے تخم تاکہ تم پتر و غارب سے بچو علی کما تارا کام تم پر لکھ دیا گیا ہے یعنی فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت حاضر ہو اگر وہ مرنے والا مال چھوڑے جا رہا ہو تو اس پر فرض کیا گیا ہے وسیعت کرنا والدین کے لیے قریبی رشتے داروں کے لیے معروف طریقے سے حق المتفین یہ پرہیزگاروں پر فرض ہے وسیعت پہلے اپنے سارے مال میں وسیعت کرنا فرض تھا تھوڑا ہو یا زیادہ اس کے بارے میں بندہ وسیعت کر جائے ہزارہ عہدہ کمل جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے مطلب اس کو موت کے آثار دکھائی دیں نظر آئیں وسیعت کرنا فرض ہے پہلے بھی فرض تھا اب بھی فرض ہے لیکن قریبی رشتے والدین وغیرہ ان کے لیے شریعت نے حصے مقرر کر دیے ہیں جن کے حصے شریعت نے مقرر کیے ہیں ان کے حق میں وسیعت نہیں کی جا سکتی لا وسیعت علی بارش ہے وارش کے لیے وسیعت نہیں ہاں جن کے لیے حصے مقرر نہیں یا جو حصہ دار نہیں بن رہے وراثت میں ان کے لیے وسیعت کی جا سکتی ہے مثال کے طور پہ باپ میت کا زندہ ہے موجود ہے تو میت کا دادا وارث نہیں بنتا دادے کے لیے وسیعت کریں ایک دو تین چار بیٹے میت کے زندہ موجود ہیں اور میت کے پوتے بھی ہیں پوتوں میں سے کچھ یتیم ہیں اب یہ یتیم پوتا دادے کا وارث نہیں بنتا اب اس کے حق میں وصیحت کر سکتا ہے اور کرے گا زیادہ سے زیادہ ایک تہائی مارتی بہت سولو سو کسی ایک تہائی یہ بھی بہت زیادہ ہے تو یو اللہ حفیح اولادی کم لاکاری اسل و یہ آیات نازل کر کے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں مصیحت کرتا ہے کہ بیٹے کو بیٹی سے دگنا دیا جائے یہ دو آیات ہیں سورت نساء میں ایک آیت آخر میں ہے وراثت کے سارے حکام اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کیے ہیں تو یہاں پہ حق داروں کے حق وہ ذکر ہو گئے ہیں سب کے تو جو وارث نہیں بن رہا اس کے حق میں وسیعت کر دینی چاہیے پھر ضروری نہیں کہ قریبی رشتہ داروں اور والدین کے لیے ہی وصیت ہو اور کسی کے لیے بھی وسیعت کی جا سکتی ہے کوئی رشتہ دار نہ بھی ہو کسی غریب مسکین کے لیے کسی مسجد مدرسے کے لیے صدقہ کر جائے بندہ یہ صدقے کی وصیت بھی کر سکتا ہے لیکن کرے گا زیادہ سے زیادہ ایک تہائی مال کی اس سے زیادہ نہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وسیعت کا حکم منسوخ ہو گیا ہے وراثت والی آیات سے لیکن یہ خام خیالی ہے وسیعت کا حکم صرف فرق اتنا ہے کہ پہلے کل مال میں وسیعت تھی اب زیادہ سے زیادہ ایک تہائی مال میں کم از کم جتنا بھی کام ہو کیونکہ وراثت والی آیات میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے مِن سا بھی ہا اور با جی وسیع سونا بھی ہا اور با جی وسیع یو سی نا بھی ہا اور, بھی ہا اور یعنی کہ یہ سر کا تقسیم ہوگا وسیعت کو پورا کر کے قرض ادا करके۔ جو وراثت والی آیات میں حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں وہ حصے قرض کی ادائیگی اور وصیت کی ادائیگی کے بعد دیے جائیں گے اس سے پہلے نہیں فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا تمیہ فَإِنَّمَا فنما عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ہو تو جس نے اس وصیت کو تبدیل کر دیا سننے کے بعد تو اس کا گنا ان لوگوں پر ہے جو اس میں تبدیلی کرتے وصیت میں تبدیلی کرنا کبیرہ گناہ ہے بہت بڑا جرم ہے وسیعت کرنے والے نے وسیعت کی سننے والے نے اپنی طرف سے اس کے اندر کاٹ چانٹ کر لی تو یہ گناہ ہے سننے والا خوب جاننے والا ہے جناپن اور ادمن تو اطلاع آ گئی نہ آ گئی ہاں وسیعت سننے والا وسیعت سننے کے بعد محسوس کرتا ہے کہ وسیعت کرنے والے سے غلطی ہو گئی ہے پھر وہ اس کی اصلاح کر, کر سکتا ہے تمن خاصا موس ان جانا فن اور اسمن جو ڈرے وسیعت کرنے والے سے جانا فن حق تلفی او اسمن یا گنا سے کہ وسیعت والے نے وسیعت کرتے ہوئے حق تلفی کر دی ہے کسی کی جنف کہتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بندے سے غلطی ہو جائے اسم کہتے ہیں جان بوجھ کے عمدن جو بندہ غلطی کرے وہ وسیعت سننے والے نے وسیعت سنی اور محسوس کیا کہ اس سے وسیعت کرنے میں گڑبڑ ہو گئی ہے انصاف نہیں کر سکتا تو اصلاح تو وہ جن کے لیے وصیت کی گئی ہے ان کے درمیان اصلاح کر رہے وسیعت کو نہیں بدلے جیسے سنی اس نے منوان ویسے کی ویسے وسیعت آگے پہنچا دے کہ برنے والے نے یہ وسیعت کی لیکن اب اس کو نظر آ رہا ہے کہ وسیعت صحیح نہیں ہوئی لیکن کمے والا کر گیا اب یہ جن کے حق میں وسیعت کی گئی ہے ان کو سمجھائے کہ تمہاری وجہ سے تمہاری خاطر اس نے یہ وسیعت کی ہے اب تمہاری وجہ سے وہ گنا گار ہوئی اسی بات کو نہیں ہونا یوں چاہیے حق اور انصاف یہ ہے تو حق اور انصاف کو اپنا لو تمہارا بھی فائدہ ہو جائے گا اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا وہ مرتے ہوئے تمہارا فائدہ کر کے گیا ہے مرتے ہوئے تو اب تمہیں اس کے حق میں فائدے کا سوچنا چاہیے فلا اس میں تو ایسا کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ان اللہ بن رحیم رحم کرنے والا ہے اگر کوئی آدمی ایک تہائی سے زائد کی وسیعت کر جائے تو اس کی وسیعت باخر ہو جائے ایک آدمی نے چھ غلام آزاد کیے مرنے کے بعد کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد تم آزاد اس کا کوئی اور مال نہیں تھا پوکوا غلاموں نے کہا آزاد ہو گیا اب وارسون کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھ کے چھ کو بلا لیا تو افرم آبئی نہ کی قرآن دازی کر کے دو کو آزاد کر دیا وہ ارب ترباً اور چار کو کہ اس نے تو مرنے کے بعد وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد میرے سارے غلام آزاد چھ سے وہ چھ کے چھ آزاد ہو گئے آپ نے ایک تہائی پر وصیت کو نافذ کر دیا باقی جو دو تہائی وہ وارثوں کو دے دیا تو سلس ایک بٹا تین سے زائد اگر کوئی وصیت کرے تو وہ وصیت شرح طور پر ویسے ہی باتیں ہو جاتی اسی طرح وارث کے حق میں کوئی آدمی وصیت کرے یہ میرا بیٹا زیادہ خدمت ہے لہذا اس کو یہ دے دینا باقی پھر بانٹتے رہنا یہ بھی ظلم اور جب زیادتی ہے یہ وصیت بھی باطل ہو جائے گی وسیعت وارث کے حق میں ہے ہی نہیں لا وسیعت والی وارث ہے وصیت ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ کرما ہیں باہ حکم ونا حکم لا تو تمہارے باپ ہوں یا بیٹے تمہیں کوئی پتہ نہیں کہ تمہارے لیے فائدہ مند ان میں سے زیادہ کون ہے لہٰذا اللہ نے جو حکم دیا اس کے مطابق چلو گے تو پھر ٹھیک رہو گے